يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كورنا سديدا يصلح لكم اعقالكم ولغفر لكم ذنوبكم ومن يبعي الله ورسوله فقد خاف فوزا عظيما ابن عباد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العبور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع الذي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يابر مسائد الله من آمن بالله واليوم الآخر وهقام محترم صاہمین درگا ندیل نوجوان ساتھی ہو یہ سورت التوبہ کی میں نے ایک تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے مساجد ان کی اہمیت ان کی ضرورت ان کی قبیلت اور مساجد سے تعلق رکھنے والے بندوں کا مقام و مرتبہ اور عجم و سوال اسلام میں مساجد کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے مسلمان جس علاقے میں بھی دنیا کے اندر گئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے مساجد کے مسجد تعمیر کرنے کے فکر کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۂ مقرمہ کی تیرہ سارا زندگی گزار کر کے جب نزیر طیبہ آتے وقت آداخل ہو رہے تھے آپ قبا تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور مسجد قبا کی تعریف تعمیر کی پھر چند دنوں کے بعد جب آپ اپنے سیبت داخل ہوئے تو پھر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اس کے بعد ہی مسلمانوں نے جہاں بھی قدم رکھا دنیا میں جہاں بھی اسلام لے کر کے پہنچے انہوں نے مساجد کا انتظام کیا نشر اشکرات اسلامی جو مسجدیں دونوں تعمیر کی مسجد غبا اور مسجد نبری اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا فرمایا نبت کی دونوں گس سے تارک تکوا نم اے قوت لگی جس مسجد کی بنیاد تکوا اور پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور کشنودی پر پہلے ہی دن سے قائم کی گئی ہے ان کا مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر اور ہے اور نے فرمایا اور جس جگہ آپ نے بچنے تعمیر کی ہے فیر جانو وہاں ایسے لوگ ہیں جو طہارت اور پاکی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور جو انسان طہارت اور پاکی صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی اس سے بہت زیادہ محبت دیا کرتے ہیں اسلام تقریباً چار سو سال اسلام آنے کے بعد اس دنیا نے چار سو سال تک مسلمانوں کے سارے اشتمای اور ندامی اور ملکی ندام پر مشکل ندام مسجد کے اندر طے کیے جاتی تھی یہی مسلمانوں کے لیے شورت مسلمان کہیں بیٹھ کر اپنا ہر قسم کا مشورہ کرتے تھے صرف نماز ہی تک محدود نہیں تھی نماز ہے جمعہ ہے اعتقاد ہے تراوت قرآن ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ مشورہ کی سب سے بڑی جگہ اور سب سے بہترین مقام مسلمانوں نے مسجدوں کو برابر رکھا تھا مسلمانوں سے ہاں مسجد کے باہر نہ کوئی یونیورسٹی ہوتی تھی اور نہ کوش مدرسہ اور کدارا رہا کرتا تھا یہ ہوا کرتی تھی انہی مسجدوں کے اندر اس وقت کی بڑی بڑی اور بڑے بڑے ادارے اور سے، یقین کے کاروں سے ان سے،, سے جو طلبہ پڑ کر کے حل مانتے ہیں اس میں اگر ابو ہوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو کپڑے سے ہیں عمر ہیں تشمان و ابھی ہیں حضرے پر حد میں عمر ہیں بہت سارے صحاب جتنے بھی علم سیکھے ہیں ان کے علم سیکھنے کا کوئی اور تھا نہیں سب مسجد لبی ہوا کرتی تھی یا جس جانے میں کوئی صحابی اور عام جا کے سب کا کام اسی مسجد سے ہوتا اور مسجد ہی میں آ کر کے دین سیکھا جاتا تو اور سیکھا جاتا اسی کے کار میں نقل بڑی ربت کی لائف فرمایا من جاتی مسجد آئے من جاتی مسجد جو ہماری مسجد میں آتا ہے اور آگے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ وہتا ہے یا چین لوگوں کو سکھاتا ہے تو آپ نے ارشاد کروایا جو مسلمان اپنے گھر سے نکل کر کے چند نمحے چند منٹ اور تھوڑے کے عرصے کے لیے اس مسجد میں آ کر کے سیکھے گا یا دین سکھائے گا تو جب سے گھر سے نکلا اور جب تک میں جنہیں دیکھا رہا اور جب تک واپس نہ چلا جائے اللہ تعالیٰ مجاہد کی شمین اللہ کا کر رکھا کرتا, کرتا ہے <تصفح> صرف اسے نا کہ یہ مسجدیں جبیں کس طرح کی عبادت کے لیے ہی ویسے ہی چیز سیکھنے سکھانے اور مسلمانوں کے سارے اجتماعی اور سیاسی نظام کے دشوارے سے یہ اجتماع ہوا کرتی ہے چار سو سات صرف سلمان ضرورت محسوس تھی تو کہیں مسجد کے باہر کوئی برابر بنایا جاتا یا کسی مدرسے کے کوئی جمارت بنا کر کے وہاں تعلیم و کا یا زیادہ شادی موترما ہو جاتے تھے تو کوئی درخت رہتا تھا اسی درخت کے سائے کے درخت کے بیٹھ کر کے سرکر تو تدریس کا کام ہوتا اور وہی ان کا مدرسہ ہوا کرتا تھا بے حال میں جبیں ہمارے لیے بیچ کے ہر کام کے خاطر بڑی ضرورت رہ تھی. اسی لیے مسجدوں کو تعمیر کیا گیا اور مسجدیں بنا لی گئی مسلمان دنیا میں جہاں بھی عرب اور عرب قدم رکھے آج بھی وہ کے موجود ہیں جو انہوں نے مسجد کے نام پر تعمیر کی تھی اس کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ مسجد اللہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز ہے اور یہی مسلمانوں مسلمان میڈیا سب سے بڑا فلٹر ہوا کرتا ہے اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم ہے مسجد کی بڑی قبیلے قیام کی ہے بے شما کہا دل ہیں آپ روایاں امیر الموبنی اس بات اللہ تعالیٰ عوائد کرتے ہیں کہ اللہ پھر جنگا جو ایک زمین پر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد مناتا ہے اس ایک مسجد کے بار. اللہ تارہ جنتک اس کے لیے بہت, بہت آشان مہل تیار کر دیا کرتے ہیں یہاں تک چیز بڑی سے بڑی مسجد نہیں چھوٹی سے چھوٹی مسجد ابھی اگر کسی نے بنایا تو اس کے بدلے اللہ تارہ اسے جنت کی مہل ادا کرتے ہیں اسی لیے اس کے اندر آتا ہے آتا رحمت اللہ اپنی سننی اور تماجہ کرتے بوجھ دیا ہے نبی ارے مم بنا مسجد آپ رات مایا خود چھوٹا سا جو پرندہ ہوتا ہے وہ پرندہ اپنے انڈے دینے کے لیے جو چھوٹا سا گھونسلہ تو سے بڑا اس کا گھوسلہ نہیں ہوتا پر چھوٹا سے چھوٹا پرندہ جو اپنے یہاں آتا ہے وہ پرندہ اپنے انڈے کے لیے دینے کے لیے انڈے کے حفاظت کے لیے ماتولی بنا لیتا ہے اور اس کے اندر وہ بیٹھ جاتا ہے ایک چھوٹا سا چھوٹا پرندہ گھوسڑا بناتا ہے اجیا دینے کے بعد اس پر وہ بیٹھ سکے آپ میرے ساتھ ہمارا مست منا مسجد اللہ کپست کتا اور ہو اگر کسی مرد بھومی نے سماج کے لیے اللہ تعالیٰ کا کتن خادر کرنے کے لیے وہ چھوٹا تھا پر جو اپنا گھوسڑا بناتا ہے یا من ہو آج فرمایا گھوسلے کے اور مسجد بنا دیا اللہ تعالیٰ کو سوتے سے چھوٹی مسجد کے برتن کے لیے جنت تک نے پہل تیار کر دیا کرتے مسجد بنانے کی حیرت درجی سے کیونکہ مسجد بنانے سنگانے کے بعد مصرفانوں سے نماز کے لیے احساس کے لیے عبادت کے لیے تراوت قرآن کے لیے درج حدیث کے لیے درج حد درج قرآن حدیث کے لیے درد قرآن کے لیے بچوں کے تعلیم تعطم کے لیے اور بڑوں کے تعلیم کا ان تمام نے کام کا انتظام کر دیا اس مسلم نے جس نے دنیا میں کی جگہ مسجد کو تعمیر کر دیا ایک مسلمان کے لیے نہیں ہزاروں مسلمانوں کے فائدے کے دل بنا دیا کرتا ہے اسی لیے رہا تارا مسجد بنانے والوں سے بہت ہی زیادہ خوش ہوا کرتے ہیں اور مسجد میں کے بعد جو لوگ مسجد کو آباد ہیں جو مسجد سے تعلق جوڑتے ہیں تھوڑا سا ہر طرح کا جاتا ہے نبی رہی سلا کے زمانے میں ایک حدشین کا بوڑھی اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ تو کالی کا چک چلایا کرتی تھی انتظار کر گئی سردی کا تھا رات کا وقت تھا اور اسی طرح سے بارش سو رہی تھی صحابہ ایک نے سوچا ایک معمولی سے عورت ہے اس کے سو کا انتظار تو کیا محمد حدیث اس نظر آتا ہے اس کو کر کے کی اور کی جا کر کے رات جی نے کمرستان کے اندر اپنا دیا نبی رہے آپ خانے ایک دن دیکھا دو دن انتظار کیا تین دن انتظار کیا لیکن عورت نظر نہ آئی آپ لوگوں سے پوچھا وہ عورت جو مسجد میں لگا لوگایا کرتی تھی وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے شاہ گیا اور ہم لوگوں نے اس کی نماز جنابہ پڑھ کے اسے دفنا دیا ہے آپ نے فرمایا افنا اتمونی تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا تم لوگوں نے اکیلے اس کی نماز جنادہ پڑھ کر کے اس کو تم نے دفنا دیا افنا آنی ہم کو تم لوگوں نے کیوں نہیں بتایا شاہ راہ नवा मरास एक खदिया झाड़ लगाने वाली माफूसी दर्जे की औरत और थी और रात का मौसम हर का मौसम था सर्दी चराने की पड़ रही थी रात की तारी की थी ہم لوگوں نے آپ کو سہمت دینا پسند نہیں کیا آپ نے فرمایا تم لوگوں کی بتاؤ سروس دکھاؤ اس کی قبر کہاں ہے اور تم لوگوں نے اس کو کہاں رکھنا ہے سارے کام گرے کام کام کو لے کر گئے اور کہاں جا اللہ یہ خبر اس ہے اس حد سیا اور ہاتھ لگانے والی عورت کی ہے حدیث کے نارا نگے پراسنام میں وہاں کھڑے ہو کر کے اس عورت کے حق میں نماز تنازع اور آپ نے اس کے حق میں دعائیں تھیں اور شناخت مبنو اصل گلم یہ سارے, سارے جتنی خبریں ساری خبریں تاریخی سے بھری تاری ہوئی تھی, تھی کسی بھی قبر کے اندر کوئی بھی قبر تاریخی اور ادھیرے سے خالی نہیں تھی ساری قبریں ابھیرے سے چھا بھری ہوئی تھی اور سارے بندے تاریخی سے فارسی زبان میں اگر وہ ہے رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں ائے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اے اے لوگوں یاد رکھو الا للمطالب اوطان والملايكه ترصابهم فاين غابوا فاين جاءوا في حاجة اعطوهم او كما قال الرسول اعظم آپ اہم پرمانو دھار رکھو یہ مسجد تمہیں نظر آ رہی ہے اس مسجد کے اندر کچھ دور ہوا کرتے ہیں اور دور ہوئے لہرے کے, اس کے تابو اے اے اے اے نہیں اسپی کے نہیں تاپو کو سیمنٹ گئے بنا سکو نہیں آتے ہیں اوقات ان مسجدوں کے لیے شور ہوا کرتے ہیں سٹول کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ نمازی بندے مسجد کو آباد کرنے والے بندے وقت ہوتے ہی فرصت پاتے ہی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں بیس جانے کے بعد پھر قرآن ذکر فکراستان صحیح المسجد نوازی پڑھتے رہتے ہیں اور سن ایک جگہ ہوتے ہیں یہ ایک جگہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کو تبدیل پرتاج سب کو قرار دیا ہے پھر آپ آپ کے ساتھ اس مسجد کے شتروں میں سے اگر کوئی ایک شتر یعنی وہ مسلمان جو برابر مسجد کو آباد رکھتے ہیں ان میں سے کوئی ایک شرما کرتا ہے آپ ہو جائے تو ہوتا کیا ہے آپ نے ساتھ کمایا وہ سال ہو جو ایک مسجد میں آ کر کے مسجد کو اللہ کارات کی فکر اور جو مسجد کو آباد کرتی ہے وہ بداہر کھڑا نظر آتا ہے یا سلمان بھائی ویسے آج فرمایا وہ بداہر تمہیں دیکھنے میں طرح کا نظر آ رہا ہے بداہر تو انسانوں کے بیچ میں نظر آ رہا ہے لیکن آپ نے فرمایا تو انسانوں کے بیچ میں ہے، کے نہیں ہے انسانوں سے پیسے نہیں سی ماں بولے سمجھتا ہوں مطلب وہ پرپنٹ کتنا محروف ہے جو ہر چیز کو توڑ کے باہر زندگی گزارا کرتا ہے اور گھروں میں رہ جایا کرتا ہے آپ مٹنا کے جب اللہ بتایا کہ وہ بندہ بیمار ہے اپنے گھر میں ہے یا ہاسپیٹل میں ہے یا کسی اور جگہ موجود ہے اللہ کر آپ کے سارے بستے اُس بندے کی عہادت کے لیے چلی جاتی ابھی ہم نے فرمایا اگر وہ بندہ ہاسپیٹل میں نہیں ہے بیمار نہیں ہے ایک بچے کی گرو رکھنے کا شور ہے کبھی دور چلا گیا ہے اس کی وجہ سے کبھی دور چلا گیا ہے جس کی وجہ سے اس میں میں نہیں جا پاتا تو ہیں اب سب ہم آدمی کو ڈھونڈتے اس کی جگہ میں جاتے ہیں اور وہ سب جو کام کر رہا ہے پریش کے کام نے اس کی مدد کیا کرتے ہیں جنتے حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابو ہر ابھرا ہو تعاون ہوتے ہیں نام رکھو مسجد میں آنے والا تین نعمتوں میں سے تین نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت سے محروم نہیں ہوتا نمبر ایک اصل استفاد جب آج بھی مسجد میں آتا ہے برابر مسجد کو آبان کرتے ہیں ہر وقت مسجد میں آتا ہے تو ان کو ساتھی اور دوست بھی ملتے ہیں تو تیندار ملتے ہیں سارے کسان کے بیچوں کے دوست بے فیمن سمجھتے تھا تو ہمارا دوست لیکن ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کے ملنا بن گیا سارے الگ ہو گئے اور دیندار مسجد میں آئے. اب اس کو ٹوٹ بھی دیتے ہیں کاشی میں تو نمبر دو اور مسجد اب یہاں مسجد میں آپ اور حکمت کی بیچ کی باتیں سنتا ہے بیچ کی باتیں سنتا ہے اب اسے دن کی گانے بھی سننے کو को گے یہ ملے گی ہوگی اسے گی مسجد میں آیا تو اور ملے گی ندی کی سنت اور حجیب کو ملے گی نمبر تین بڑی پر قدامت می او رحمت منتظر رحمت کے فرشتے اقتدار کرتے رہتے ہیں کہ مرد بھومی مسجد میں آئے تو اللہ اردا کے حکم سے رحمتوں کا دروازہ اس کے سر پر کھول دینا چاہیے مسجد میں آیا اور رحمتوں کا اس کے سر پر سوچ دیا جاتا ہے ان تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز مسجد میں آنے والے کو ضرور مل جاتی ہے اور جو مسجد میں نہ ان تینوں برکتوں سے محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کمل کی دو کی فرمائی اب تو آپ سب اللہ من لے وہاں کو ملی الحمد للہ وبفا وسلم حضرت سلمان پارسی ردی اللہ تاران بھائی, بھائی, بھائی, مطلب بھائی اور جو نبی ہے ان دونوں کو ان کو بھائی بھائی بنایا ان میں سکھائی اللہ وسلم ایک مسو ابو درگاہ کے ساتھ لے کر رکھے لے کر کیا رکھا یا, حسی، یا حسی اب اے میرے کالونے نے میرے پراپت شام کو فرماتے ہی سنا ہے ار مسجد دو بڑے تو کلنے کا پنجن ہر تیندار سہیزگار کا ہر اللہ تعالی نے مسجد کو بنایا ہے بے طرف بے حجا کا مکان شیخار نے بنایا ہے بے کا مکان کیا ہے فلمیں دیکھنا آدمیوں جہاں بیٹھ جائے ایک روشن کیا ہوتے ہے ان کا ٹھکانا وہ ہوٹل بنا رہا ہے بےکار میں کہاں کیا پاکستان یا دنیا کا کوئی آدمی کرکٹ میں جا رہا ہو ان سب کا گھر وہ ہوا کرتا ہے اور جو دین رات پرہیزگار ہوتا ہے وہ اپنے کام سے کالج ہوتا ہے اور جب نیت پوری ہوتی ہے تو اس کی پرہیزگار تو دنیا میں سب کھیت آتا وقت گدارنے کار اگر مزہ آتا ہے تو اللہ تارہ کے گھر میں ہے اسی لیے کہتے ہیں میرے بھائی ہمارے <سؤال> ان کانوں نے کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر پرہیز کا گھر اللہ تعالیٰ نے مسجد کو بنا رہا ہے اس لیے میرے بھائی ابود ہم تمہیں نتی ہے مسجد کو اپنا گھر بنانا کبھی مسجد سے دور نہیں ہو رہا پھر کہتے ہیں اور میں نے نبی اہل رام کو فرماتے سنا ہے کہ مسجد جو ہے پھر میں نے اللہ کو فرماتے سنا ہے وہ بھی سن لو کہتے ہیں میرے ستانوں میں مجھے بھی فرماتے سے سنا کہ اتنا تارا حسر کے میدان میں اولین تارے میں کٹھا ہوں گے تو اللہ تارا کتارے گا الجاری جاری جاری میرے پڑوسی کہاں ہے جاری میرے پڑوسی کہاں اللہ حس کے میدان میں لہ تیر مرتبہ سے اتارتا ہے اور سارے آلوچنا سن رہے ہیں اے نئی ہاں نہ لوگوں میرے پڑوسی کہاں ہے ہمارے پڑوسی ہمارے پاس آ جائے دنیا میں ہمارے پڑوس تھے تو آج سیاحت کے بیامت کے بعد ہمارے پڑوس آ جائے تین مطلب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جب ندی نے پراسان بیاں فرمایا کریں گے پکاریں گے اور بنائیں گے کہ ہمارے پڑوسی کہاں ہیں آ جائے کرتے پھر اسے خبر خبرہ اس پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے یار ان جان کا آدمی کسی انسان کے لائک کہاں ہے کہ وہ انسان آپ کا پڑوسی بن سکے ہر میدان میں آپ کی کون پڑوسی ہے جن کو آپ اتار رہے ہیں کوئی شاید آپ کا پڑوسی بننے سے طاقت نہیں رکھتا ہے اللہ فرمائیں ارو مساجد ارے فرشتہ ہمارے گھر کو آباد کرنے والے مسجدوں کو آباد آب کرنے والے تو ہمارے پاس پڑوسی ہیں ہمارے پڑوسی تو مسجد میں آیا اور سرکار نے تیاست کو اپنا پڑوسی بنا ہے معروف مساجد ارے تم نہیں ہمارے پڑوسی ہو ہمارا وہ آباد آزاد کیا کر دیں گے مسجدوں کو آزاد کرنے والے کا یہاں بند کو اپنا پڑوسی بنائے حضرت اللہ کا ہم نے ساتھ نمایا اللہ منتھی بیٹھے ہی وہاں کرم بندہ جو دوسرے نماز پہنچ یا ساری ہونے کے بعد کافی ہو گیا جتنے وضو کیا اپنے گھر اور میں جس کیا متانا کے گھر میں آیا تو سب سوچا بتنا سہوسا بے اللہ جو گھر میں آیا سمشو کی امن متانا میں اس کو اپنا مہمان بنانا ہے میں کتنے اللہ کے آنادار مہمان پڑھ لیا گا ویشن پھر آپ نے ساتھ میں دور شکر اور میسمان وہ شخص جس کے یہاں کوئی مہمان آئے تو مہمان میسمان کا یہ شک ہوتا ہے کہ تمام مہمان آنے والے مہمانوں کی عزت کرے اور تمام آنے والے مہمانوں کا احترام کرے یہ ہر, ہر انسان فرد پر ہے آپ نے ساتھ سمایا جب مسجد میں آنے والا اللہ کی چیز کے لیے آیا اللہ کرتے ہر بن کر کے آیا تو اللہ نے اپنے اوپر بات کر رکھا ہے یا مہمان کی اس طرح تقریب کروں گا اور تقریب کیا ہے بہت ساری تقریب ہے وقت نہیں بس کا رکھنا ضرور ہے آپ کسی بڑے آپ کی ملنے لے کیے جاتے ہیں تو کیا پتوی کہتا ہی ہے اور آنے لگتے ہیں خست نسٹ ہو دیتا ہے یا آپ کی ضرورت اس چیز دے دیتا ہے اللہ حالا سے بہت کچھ ہے ان میں سے ایک سیدھی ہے جتنے مہمان کو دیکھا ہے جو وضو کر کے مسجد میں آیا اور نماز پڑھ کر کے واپس گیا اللہ بخار میں زندگی بھر کے گناہوں ایسے نکل گیا جیسے بات سے پیڑ سے بڑھاؤ یہ اللہ تعالیٰ رکھا اللہ تعالیٰ کا میرے اللہ کے گھر اس مسلمانوں اس رسوں کو آبھار کرو مسجدیں بناؤ اللہ نے مسجدیں بناؤ جب ان مسجدیں بن رہی ہو اس میں تعاون کرو اور مسجد کے جینے بنا دیا ہے تو ان کو حفاظت کے درجے اعتقاد کے درجے سراوت قرآن کے درجے نوازوں کے درجے نوازیل کے درجے ان دین کے جی سکھانے کے ذریعے ان مسجدوں کو آباد کرو اللہ تعالیٰ نے یہی دوست ہے جو شام رکھتے ہیں اللہ اپنا نماز قائم کرتے ہیں دقاب دیتے ہیں اللہ پڑا کسی سے کرتے نہیں یہی دوست ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سارے ساتھیوں کو مسجد آباد کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کے قریب بنا لے اور مسجد میں آنے کی توفیق دے جو ہمارے بھائی صرف جمعے کے دن آ جاتے ہیں ہم دعا دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کو روزانہ مسجد تک پہنچنے کی توفیق رکھتے یہاں نہ پہنچے کم سے کم اپنے قریب والی مسجد تک پہنچ جائے اس مسئلے سے مسجد کو آغاز کریں اور روزانہ مسئلہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کے بعد بن جائیں گے اللہ ہمارے کو ہوا کرے ہمارے تمام باروں کو شکایت تمام مصروفوں کو چاہ کرنا کرا دے ترا ہر پریشان آل بھائی کی پریشانی کو دور کر دے فراہم ہم نے جو مشکلات سے بھی ہیں ان کی تمام مشکلات کو دور کر دے آپ ایک اور بتا دے گا خاص طور کی بہت ساری سنتوں میں سے ایک یہ اگر اللہ تعالی ہمارے ہماری کو ہماری لاپرواہیوں کے بنا پر ناراض ہو کر کے بارش روک لے اور بارش نہ ہو سنت ہے کہ ہم نماز کاماز اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو بر کریں نبی رکا تم خود رہے ہیں جمعے کا ذیل یار سوریا سارا اب سارے مال تباہ ہو گئے ہیں اور سارے اور کپڑے دعا کریں نزیر مسجد میں چنے خود حالت میں دعا کیا اللہ تعالی نے اسی وقت سے بارش شروع کیا اور اگلے چنے تک بارش بند نہیں ہوئی اس کے دعا کریں اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے اگلا چیماندو پھر وہ بدبو سمے میں پہنچ یا رسول اللہ بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے اب فصلیں سا رہی ہے اور وہ ایسی بہے جا رہے ہیں آپ نے بہت زیادہ دعا کر دیا ہے اور پانی بہت زیادہ ہو چکا ہے اب گوا کر کے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے نظر کا خدنے ہی کی حالت ہے اللہ ہرا رہی اللہ, اللہ ہمارے گا اللہ ہمارے آبادی والے شہر سے برسا پہاڑ ہے نالے ہیں ندیاں ہیں آبادی والے علاقے بندہ بارش نہ برسہ اللہ نے دعا کیا ہم کہتے ہیں اریا کے سارا کرتے جاتے تھے اللہ ہم اللہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کے سارا کتنے ہیں اللہ نے کو قبول کیا کہ آپ یہ سارا گھر پہ رہتے ہیں اور جس طرح کی آج کی پھر ادھر کے سارے بالکل چھٹ گئے نماز پڑھ کر کے نکلے تو دھوپ کی تو میرے بھائیوں لوگ اسی سنت پیدا کرنے کے لیے تب جتنی مساجد ہیں ہر مساجد میں حکومت کی طرف دنانے ساڑھے سات بجے پڑی جائے گی اس لیے تمام ساتھیوں کو حاضر ہونا چاہیے اور ندی کی سنت عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں تصویر کی فرمائے اللہ نول مل مسلم نول مسلمات عباد اللہ رحم ان اللہ انحصان واشاہ عَكم تذَّون وَك الله كُ qu وَهُ جج ku ق الله تلَ خ